حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین ایک بار پھر موجود ہیں ہم ایک واقعہ حدیث سے حدیث سے پاک کے خوبصورت واقعات بیان ہو رہے ہیں اور آج بھی ہم ان اللہ صحیح بخاری شریف کا ایک شاندار واقعہ سنیں گے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 اللہ ہم سب کی بے حساب مقفرت فرمائے انشاءاللہ نگران اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں چلتے ہیں نگران شعرا کی طرف اور پھر انشاءاللہ ان سے بھی مدری پھول لیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم